حدیز جو امام بخاری نے سب سے پہلا پری روایت جو جمع نقل کی اپنی کتاب میں وہ یہی ہے کہ ان عمل اعمال بن نیات عمل کا دارمدار نیت پر ہے ان ایکشنس ڈپینڈ آن انٹینشن دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے ظاہر کے ادوار سے اللہ کے ہاں نہیں لیا جائے گا اندر انٹینشن کے ادوار سے لیا جائے گا یعنی اسپرٹ کے ادوار سے چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے آپ نماز پڑھیں چاہے آپ حج کریں چاہے آپ اپنا پیسہ دیں اچھے کاموں میں کچھ بھی تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے لیکن صرف اس کے ظاہر کے ادوار سے اللہ کے یہاں درجہ نہیں بنتا کس آپ نے کس اسپرٹ سے دیا ہے کس جذبہ سے دیا ہے کس نیت سے دیا ہے وہ مانا جائے گا جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ یو تو نہ ماں آتا وہ قلوب ہم بجے لوگوں کو دیتے ہیں جو دیتے ہیں وہ ان کے دل کاپ رہے ہوتے ہیں کیسی عجیب بات ہے ان مکمل وج اللہ لا نوری دومن کم رضاؤں برا شکورہ انوش رقم تریرا یعنی آپ نے پیسہ دیا کسی کو تو پیسہ دینے کے وقت آپ کا جذبہ کیا تھا یہ نہیں تھا کہ میں غریب کو میں ابھی تھا میں غریب مدد کر دی یہ نہیں یہ جذبہ نہیں کہ ایک شاید غریب تھا پیسے والا تھا تو میں نے مدد کر دی یعنی اس کو دیکھ کر آپ کو اپنی وہ حیثیت یاد آئی جو اللہ تعالی کیا آپ کی ہونے والی ہے کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ سب لوگ غریب ہو جائیں گے وہ وقت آنے والا ہے قیامت کے بعد جہاں سارے فرق مٹ جائیں گے امیر غریب کا فرق مٹ جائے گا چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے گا بلیک اینڈ وائٹ کا فرق مٹ جائے گا جتنے فرق اس دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں وہ سب فرق مٹ جائے گا تو آدمی نے دیکھا ایک غریب کو ایک بیمار کو ایک اپاہج کو ایک کمزور کو تو اس کو اپنا وقت یاد آیا کہ وہ خود بھی ایسی ہو جائے گا اس نے اس جذبے سے اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا کہ اس نے اس کو جلدی سے مدد کی کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس دن اس دن جب کھلایا جب میں بھوکا رہوں گا اس دن مجھے سہارا دے جب میں اپاہج ہو جاؤں گا تو یہ،, یہ یہ ہے اس کا نام نیت اس کا نام اسپرٹ تین نمبر ہمارے بنیاد کوئی مسریس چیز نہیں ہے کہ پراسرار چیز نہیں ہے وہ اسپرٹ کا نام ہے وہ جذبے کا نام ہے کہ کس کس موٹیویشن کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا اس کا نام ہے